الحمد للہ سلاۃ وسلام سید المرسلیم بسم اللہ سلاۃ وسلام یا رسول اللہ ویلا علی کوا سحاب حبیب سلا تو السلام علی ولی کوا سحاب نور نوئی تو سنت کاپ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 کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ کا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بولا میں سخت ہولناکیوں کا شکار ہوا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ کہیں میرا ایسا تو نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو اتنے میں آواز آئی کہ دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر معتر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نقیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے میں نے اسی طرح جواب دے دیے الحمد مجھ سے عذاب دور ہو گیا میں نے ان بزرگ سے ارض کی کہ اللہ وجل آپ پر رحم فرمائے اب کون ہیں فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے آپ کا نام نامی اے صلی اعلی آپ کا نام نامی اے صلی اعلی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسط اس سے حکایت کو بیان کرنے کے بعد امیر علیہ سنت ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم نے سنا کہ کثرت سے درود پاک پڑنے کی برکت سے قبر میں فرشتہ مدد کو آ گیا تو امیر سنت فرماتے ہیں کہ کسرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کرم نہیں فرما سکتے اور کسی نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ میں قبر اندھیری میں گھبرا دھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد آ جانا میرے آقا روشن میری تر بس کو لا ذرا کرنا میرے آقا روشن میری تربت کو الحبی آل کہتے ہیں کہ دو میڈک کسی گہرے, گہرے گڑھے میں گر گئے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے جب ان کو جھانک کر دیکھا تو گڑھا بہت گہرا تھا اور یہ بہت اچھل رہے تھے لیکن کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی کہ جس پر یہ رکاوٹ بنتے نکل پاتے نکل نہیں پا رہے تھے بہت کوشش کر رہے تھے آخری کار اوپر جو مینڈک موجود تھے ان میں سے کچھ چلا چلا کر کہنے لگے کہ تمہاری کوشش بیکار ہے تم اس گڑے سے نکل نہیں سکتے لہذا اتنی اچھل کود کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں مارو ایسے ہی مر جاؤ اب وہ اوپر سے چلانے لگے اور نیچے جو تھے وہ اور جوش میں آئے اور کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی بالآخر ایک مر گیا اب ایک جب مرا تو دوسرے نے اور زیادہ کوشش کی ایک زوردار چھلانگ ماری اور باہر نکل گیا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ جو باہر نکلا وہ مینڈک میں تھا اس نے اوپر والوں کی جو دل توڑنے والی باتیں تھی وہ سنی نہیں وہ کوشش میں لگا رہا یہاں تک کہ بل آخر وہ کامیاب ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ ہم کو میٹھی زبان عطا فرمائے کہ جب زبان میٹھی ہوتی ہے نا تو یہ بہت سے معاملات میں خیر لے آتی ہے اور جب یہ زبان تیکھی ہو جائے کڑوی ہو جائے تو بسا اوقات یہ پھر بہت سارے جھگڑے اور بہت سارے فتنے برپا کر دیتی ہے تو زبان اگرچہ گوشت کی بظاہر چھوٹی سی بوٹی ہے مگر یہ خدائے رحمان اجز وجل کی عظیم و شان نعمت ہے اس نعمت کی قدر کون جانتا ہے گنگا جانتا ہوگا کہ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم میں داخل کر سکتا ہے مثلا اگر کوئی کافر بدترین کافر ہو دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شر کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کو چیل کو دھو ڈالتا ہے زبان سے ادا کیے ہوئے کلمے پاک کی باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک کو صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور یہ عظیم نعمت مدن انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمے شریف کی بدولت آیا تو احکاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں اللہ ورسول عز و رسول اجز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں ذکر اللہ اجز وجل کریں درود و سلام کا ورد کریں خوب خوب نیکی کی دعوت عام کریں تو انشاءاللہ شاء وجل ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے مکاشبۃ القلوب میں حضرت سیدنا امام, امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا موسا کلیم اللہ علان نبی جنا ولی سلاۃ السلام نے بار گئے خدا بندی وجل میں عرض کی کہ اے رب کریم از وجل جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کا بدلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسا میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے ریہ عاشقان رسول جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام احتکاب کی بہاریں لوٹ رہے ہیں اور دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی یہ مسجد بھرو تحریک ہے تو آئیے ہم بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں کہ مسجد بھرو تحریک مسجد بھرو تحریک جان مسجد بھرو تحریک جان ہم اگر مسجدوں میں مسلمانوں کو بلانے والے بن گئے تو ہمیں کیا خوب برکتیں ملیں گی کہ نیکی کی بات بتانے گناہوں سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا جائے وہ مان جائے تو ہی ثواب ملے گا بلکہ اگر وہ نہ مانے تب بھی انشاءاللہ شاء اللہ ثواب ہی ثواب ہے ہم نے اپنی کو ہمارا کام کوشش کرنا ہے ہمارا کام کوشش کرنا ہے کامیابی دینے والی ذات یہ رب کریم کی ہے تو بعض لائم ہی ہوتے ہیں کہ میں گھر میں کیسے نمازی بناؤں میں ماں باپ کو کیسے نماز کی دعوت دوں بہنوں کو پردہ کیسے کراؤں تو میرے امیر علیہسلم نے بہت پیارا جواب دیا کہ آپ کوشش کریں اپنے عمل سے اپنے معاملات سے اپنے کردار سے ایک ایسی مثبت تبدیلی لے کر آئیں کہ گھر والے واقعی محسوس کریں کہ یہ احتکاب میں گیا تھا تو تکار کر کے گیا تھا لیکن یہ جب یہ آیا تو اس نے آتے ہی ماں باپ کے ہاتھ چومے بلکہ ایک اسلامی بھائی نے ابھی گزشتہ دنوں باپا نے کسی بات پر سمجھایا تو اس وقت پرچہ دیتے ہوئے بھی رو رہے تھے کہ میں نے ماں باپ کو بہت ستایا ہے لیکن آج جب امیر نے سنا تھا کہ مدنی مذاکرہ سنا میں نے گھر فون کر کے نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ تمام بہن بھائیوں سے معافی مانگ لی ہے اب یہ مثبت تبدیلی تھی کہ جس تبدیلی کا اظہار انہوں نے جب کیا تو گھر والوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا بیٹا جہاں پہنچا ہے وہاں یہ بہترین تربیت حاصل کر رہا ہے اس میں وہ نادان اسلام بھائی جو مدنی مذاکروں میں یا حلقوں میں شرکت نہیں کرتے وہ غور کر لیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کہا کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا ایک کہتا ہے کہ جناب میں تو ہر سال احتکام میں آتا ہوں تبدیلی نہیں آتی ہے ارے میرے بھائی تبدیلی کیسے آئے گی آپ جو وقت ہوتا ہے وہ وقت تو سو کر گزارتے ہیں لیٹ کر گزارتے ہیں ٹیک لگا کر گزارتے ہیں جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو علم دین کے ہلکے میں بیٹھے ادب یہ ہے کہ وہ اپنی کمر کو بھی ٹیک نہ لگائے بلا ضرورت نہ لگائے ہم امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دو مرتبہ آپ مدنی مطلب اس میں شرکت کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں آپ دیکھیں کوئی ٹیک نہیں لگی ہوئی سکھاتے ہیں حالانکہ آپ کی عمر اور ایک یہاں جو موجود ان کی عمروں میں بہت فرق ہے لیکن امیر علیہ سنت کو دیکھیں کہ صرف سکھانے کے لیے کہ میں عمل کروں گا تو میرے یہ چاہنے والے بھی عمل کریں گے لیکن یہ چاہنے والے بےچارے کئی ایسے ہوتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں جاگیں گے بے وقت اور جب باپا آ رہے ہوں گے تو سوتے رہیں گے ایسا نہ کریں تو ہم یہاں اپنے اندر تبدیلی لینے کے لیے آئے ہیں دو دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ تبدیلی ملتی ہے جی ہاں باہر سنیے سبحان اللہ شہر قصور پنجاب پاکستان کے نوجوان اسلامی بھائی کی تحریر بتصریف پیش ہے میں ان دنوں میٹرک کا طالب علم تھا بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی مزاج بے حد غسیلہ بدتمیزی حد درجے کی اور والد صاحب تو کجا دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی کیچی کی طرح زبان چلاتا تھا ایک روز دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہمارے محلے کی مسجد میں آ گیا سبحان اللہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں آشقا نے رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے درس میں شرکت کی دعوت پیش کی ان کے میٹھے بولنے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا انہوں نے درس کے بعد انتہائی میٹھے انداز میں مجھے بتایا کہ چند ہی روز کے بعد سہرائے مدینہ ملتان میں اجتماع ہو رہا ہے آپ بھی شرکت کر لیجیے ان کے درس نے مجھ پر بہت اثر کیا تھا میں انکار نہیں کر سکا یہاں تک کہ میں سنتوں بڑے اجتماع میں حاضر ہو گیا وہاں کی کے برکتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اجتماع میں آخری بیان گانے بازی کی ہولناک کیا سن کر میں تھرا اٹھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے الحمد للہ میں گناوں سے توبہ کر کے اٹھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا میری مدنی ماحول سے وابستگی سے ہمارے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ جیسے بگڑے ہوئے بد اخلاق خستہ خراب نوجوان میں مدنی انقلاب سے متاثر ہو کر میرے بڑے بھائی نے بھی داڑھی مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج سجا لیا میری ایک ہی بہن ہے الحمد میری اس اکلوتی بہن نے بھی مدنی برقع پہن لیا الحمد گھر کا ہر فرد سلسلہ عالیہ قادریہ، رضویہ تاریا میں داخل ہو کر میرے آقا غوث اعظم کا مرید ہو گیا اور اس انفرادی کوشش کرنے والے میرے محسن استعمب بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے ایسا مجھ پر کرم ہوا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی در سے نظام عالم کورس میں داخلہ لے لیا اور یہ بیان دیتے وقت درجۂ سالسائی تیسری کلاس میں پہنچ چکا ہوں ہو سکتا ہے تو یہ عالم بھی بن چکے ہوں گے بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو زبان کا استعمال زبان کا استعمال کہ زبان درست ہو تو بہت سارے معاملات ہمارے درست ہو جاتے ہیں تو اس زبان سے تلاوت قرآن کیجئے اور سواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے ہمارے الحمد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معمول ہے کہ جب دعائیں ثانی ہوتی ہے جس میں اکثر ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے غور کر لے کہ کون کون دوسری دعا میں شرکت کرتا ہے اب اس دعا میں امام صاحب کہتے ہیں الفاتحہ ظاہر ایک, ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑی جاتی ہے اب اس سورہ فاتحہ کو ایک چھوٹی سی ترتیب سیکھ لیں آپ سواب سنیے روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کر کیسے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العالمین مل آخر میں ملائیں گے اس میں ختم صورت پڑا حدیث قدسی ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا اس کی تمام نے کیا قبول فرمائی اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی زبان کو ہر چیز نہ جلاؤں گا اور اس کو اداب قبر اداب نار اداب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا ملانے کا واضح طریقہ دوبارہ سماج فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پھر یہ آخر تک پڑھ لیں آسان ہے ذرا سی توجہ ہو تو ہم یہ عظیم الشان ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں پھر کون کون یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں اللہ کی نعمتیں حورے ملیں سبحان اللہ آئیے تھوڑی سی زبان چلائیے استغفر تک پھر اللہ عظیم کہہ لیجئے اور جنت کی حوریں حاصل کیئے روض الریاہین میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چالیس سال تک اللہ کی عبادت کی ایک بار دعا کی یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی جھلک دنیا میں دکھا دے ابھی دعا جاری تھی یکم محراب شک ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ اور جمیلا حور یہ برامد ہوئی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 اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے استغفر تغرہ استغ فر اللہ العظیم مل کر استغفر استغ العظیم استغفر فرال العظیم, استغفراللہ العظیم, استغفراللہ العظیم فر اللہ تو زبان کو حرکت دیں زبان کا درست استعمال سیکھنا ہے دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں تو اس زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیے اور ثواب کا خزانہ لوٹیے کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے باطرینہ ہے اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے اسکرو لو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور جلد سبحال ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ کو زبان کا ایک بڑا پیارا استعمال بتایا آئیے ہم بھی سنتے ہیں ابن ماجہ شریف کی روایت پہ ہیں کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے حضرت سینم ابو حریرا رضی اللہ تعالی کو ملائدہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں استفسار فرمایا پوچھا کیا کر رہے ہو اور کی درخت لگا رہا ہوں فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو اس حدیث پاک میں چار کلمات ہیں سبحان اللہ الحمد الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں چار درخت لگا دیے جائیں کم پڑھیں تو کم تو امیر سنت اس معاملے میں بھی ترغیب دلاتے کہ دنیا میں اگر ہم نے جنت میں درخت لگوائے تو پھر جنت میں اسے فائدہ اٹھا رہے جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی جب کبھی اونچائی پر تشریف لے جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے رہتے جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ، یہ پڑھتے رہتے گھروں میں بھی موقع ملتا ہے کاروباری معاملات میں سینکڑوں سیڑیاں چڑھتے ہوں گے سینکڑوں اترتے ہوں گے کئی دفعہ اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب بھی آپ کو وضو کر رہا ہے سیڑھیاں اترنی پڑیں گی جب بھی اوپر چڑھ رہا ہے سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی تو اب توجہ ہو نیکی کمانے کی ہرس ہو تبھی تو ہو سکے گا ایسی عادت ہی نہیں ہے توجہ نہیں ہے تو توجہ رہے گی کہ مجھے اللہ کی یہ نعمتیں پانی ہے یہ برکتیں لوٹنی ہیں تو اپنی زبان کا درست استعمال کرنا جو ہے یہ ہمیں سیکھنا ہوگا بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے میں کھانا کھا رہے ہوں بسم اللہ کیجئے آؤ جی بسم اللہ یا دکاندار میں نے بسم اللہ کر ڈالی تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں مثلاً میری تو آج تک میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی یہ سب غلط انداز ہیں اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتے ہیں تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا آئیے آپ بھی کھا لیجیے عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ یا اس طرح کہتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے تو ذرا اس مسئلے کو غور سے سماج فرمائیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بار شریعت حصہ سولہ صفح بائیس پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے مثلا بارک اللہ ولاک یعنی اللہ تمہیں اور ہمیں برکت دے یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجیے اللہ برکت دے حرام و ناجائز کام سے قبل یہ بسم اللہ شریف ہرگز, ہرگز نہ پڑی جائے حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ کہنا کفر ہے فتح و عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ زبان سے ذکر و درود بائی سے اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع مثلا مکتبۃ المدینہ کی شریعت جلد اول صفحہ پانچ تریپن پہ ہے کہ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے دروشری پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے یہ ناجائز ہے یوں کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے دروشری پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھے اور جگہ چھوڑ دیں یہ ناجائز ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین زبان کا درست استعمال یہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو امیر سنت کے سلسلے سے وید بھی ہوتی ہیں مرید بھی ہوتے ہیں اور جو طریقت کا جو سلسلہ ہے مشائق کرام یہ اپنے مریدوں کو اوراد وظائف بھی عطا فرماتے ہیں امیر علیہ سنت نے بھی عطا فرمائے شجرہ عالیہ قادریہ میں بے شمار اوراد و وظائف امیر علیہ نے عطا فرمائے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا پڑنا چاہیے کام اٹک گئے تو کیا پڑھنا چاہیے جادو ٹونے کے اثرات سے بچنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے سانپ بچھو اور دیگر موزی جانوروں سے حفاظت چاہتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے مال اولاد ایمان اہل ویال کی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیجئے تو اس طرح کے اوراد و وظائف یا میر علیہ سنت نے شجرے میں اپنے تمام مریدین اور متعلقین کو عطا فرمایا اور یہ یاد رکھیے کہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے سنیے حضرت عبد القادر عیسیٰ شاضلی علیہ رحمہ فرماتے کہ ورد مفرد ہے جو مقررہ وظیفے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اوراد ہے مریدین کو بعد نماز فجر یا مختلف اوقات میں جن اوراد وظائف کے پڑھنے کی مشائق کرام تلقین کرتے ہیں وہ اہل طریقت کے نزدیک اوراد و وظائف کہلاتے ہیں لغت میں اوراد کے معنی آنے والا ہے اور مشائق کرام کی اصطلاح میں قلب پر انوار الہی کے نزول کو وارد کہتے ہیں جس کے سبب قلوب یہ متحرک ہوتے ہیں تو مشاک کرام نے راہ طریقت اختیار کرنے والوں کو بڑی سختی سے اوراد وزائف کی پابندی کی تلقین کی ہے اور انہیں سستی یا فراغت کے انتظار کے بڑا ڈرایا ہے کیونکہ عمر جلد ختم ہونے والی ہے اور دنیاوی مشاغل ختم ہونے کے بجائے بڑھتے رہتے ہیں تو عطا اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فراغت ملنے تک اعمال و عورت کو چھوڑنا یہ شیطانی مکرو فہیز ہے یعنی بعض اسلام بھائی جیسے امیر علی فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے نہیں پڑھتے باہر کھڑے ہوں گے کتنی دیر باتیں کریں گے عام طور پہ ہمارے علاقوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مسجد سے جانے کی بڑی جلدی ہوگی بھائی آپ کے پیر صاحب نے آپ کو وظائف دیے ہیں کہ ہر نماز کے بعد فجر کے بعد یا عزیز ہو یا اللہ زہر کے بعد یا کریم ہو یا اللہ عصر کے بعد یا جبارو یا اللہ مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ عشاء کے بعد یا غفارو یا اللہ یہ سوسوں پر مرتبہ پڑھیں آپ دیکھیں اس کی برکتیں کہ یا عزیز یا اللہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دن بھر میں جو جائز کام ہوتے ہیں یہ پورے ہو جاتے ہیں بلکہ یہاں تک کتاب میں کہیں پڑھا تھا کہ یا جبارو یا اللہ یہ تو ایسا مجرم وظیفہ ہے اثر کے بعد سو مرتبہ پڑھا جائے کہ وہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات یعنی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے پیر صاحب نے عطا فرمائے لیکن کہا یہاں مطلب ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اور بالکل مطلب ہم اس معاملے میں یہ توجہ نہیں دیتے بلکہ بعض تو ایسے نادان دیکھے کہ امیر اے سنت کے مرید مرید امیر اے سنت کے لیکن کتابوں کے وظائف ڈھونڈیں گے یا فلاں نے کہہ دیا فلاں نے کہہ دیا میرے بھائی پہلے اپنے پیر صاحب کے وزی میں پڑھ لیں تو یاد رکھیے کہ اوراد وظائف پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرید صرف اپنے مرشد کامل کے دیے ہوئے اوراد و وظائف میں ہی مشغول ہو دیگر کتابوں میں سے لیے ہوئے یا کسی اور کی طرف سے ملنے والے وظائف کو تر کر دے اور کوشش کریں کہ بغیر اجازت مرشد کسی ورد یا وظیفے میں مشغول نہ ہو کیونکہ بغیر اجازت مرشد کسی ورد یا وظیفے میں مشغولیت مشائف کرام رحمہ اللہ کے نزدیک طریقت میں ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے جو کسی اور کے مرید ہوتے ہیں وہ امیر ایل سنت سے جب طالب ہو جاتے ہیں تو امیر علیہ سنت کے عطا کردہ وظائف یہ بھی پڑھنے کی ان کو اجازت مل جاتی ہے سیدنا امام عبد الواہب شارانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف انوار القدسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کو لائق نہیں کہ وہ اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر کسی وظیفے میں مشغول ہو بلکہ مرشد کو جائز ہے کہ وہ اپنے مریدے کو ایک وظیفے کے ترک کرنے اور دوسرے وظیفے کو اختیار کرنے کا حکم فرمائے جب مرشد مرید کو کسی وظیفے کے ترک کرنے کا حکم فرمائے تو اسے چاہیے کہ فوراً ہی حکم مرشد کی تعمیل کرے مرید کو اپنے دل میں کوئی اعتراض لانا بھی جائز نہیں مثلا دل میں یوں کہ وہ وظیفہ تو اچھا تھا مرشد نے مجھے کیوں روکا انہی وجوہات کی بنا پر مرید بالوں کا ترقی نہیں کرتا ہے بال ہوتے ہیں وہیں کہ وہیں رہتے ہیں کیوں ان کے انہیں ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے وہ سوچیں گے سمجھیں گے باتیں کریں گے ایسا نہیں بسا اوقات مرشید کسی وظیفے میں مرید کا نقصان دیکھتا ہے مثلاً اس وظیفے میں مرشید کے اخلاص کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے اسی طرح بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اندشرا افضل ہوتے ہیں لیکن جب ان میں نفس کا کوئی عمل دخل ہو تو وہ عمل کم درجے والے ہو جاتے ہیں اور مرید کو ان کا پتہ نہیں چلتا لہذا مرید کو چاہیے کہ وہ ہر وقت حکم کی تعمیر کرتا رہے اور اپنے آپ کو وسوسوں کے آنے اور شبہات کے پیدا ہونے سے بچائیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم امیر سنت کے عطا کردہ وظائف ان کے ارشادات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو صحیح آپ کوشش تو کریں دیکھیں تو صحیح کہ لبیک کہنے کی ایک عادت بنائیں کیا کہیں گے لبیک کیا کہیں گے ملائے. کیا کہیں گے بعض اوقات لوگ کسی ولی کامل سے عرض کرتے ہیں کہ فلا مشکل درپیش ہے تو ولی کامل الہام الہی سے بتاتے ہیں کہ فلا وظیفہ پڑھو یا فلا کام کرو مثلاً امیر فرماتے ہیں مدنی نامات پر عمل کرو مدنی قابل میں سفر کرو انشاءاللہ شاء آپ کا کام ہو جائے گا تو اس وظیفے یا بتائے ہوئے کام سے ظاہر ہونے والی برکت اللہ وجل کی عطا سے ان ولی کامل ہی کی ہوتی ہے یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک تربیتی اجتماع تھا بہت سارے اسلائم باؤل مدینہ کے جماعت تھے نگران شورا کا بیان تھا یہاں پر نگران شورا نے ترغیب دلا اسلام بھائیوں کو کہ آپ تیس دن کے مدنی قابل میں سفر کریں اب ظاہرے تیس دن تو کچھ اسلام بھائی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے نیت کا اظہار کیا نام لکھوایا اس کے فوراً بعد افسر کی اذان ہو گئی ایک اسلام بھائی افسر کی نماز کے فوراً بعد ملے کہ میں آگے ہی بیٹھا تھا ٹوپی میں تھے اور میں بہت عرصے سے مالی طور پر مسائل کا شکار تھا نگران شورا نے جب فرمایا کہ کافلے کی نیت کریں سفر کریں تو میں نے پکی نیت کی کہ یار کچھ بھی ہو یار کافلے میں چلتے ہیں انشاءاللہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی میں نے اپنا نام لکھوا دیا تو میں پراپرٹی ڈیلر ہوں بروکری کا کام تو کہا کہ ایک سودا میرا مطلب چل رہی تھی بات چیت لیکن آج کل کافی عرصے سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا میں نے نیت کی اور ابھی وزو کے لیے گیا ہوں وزو کر کے میں آ رہا تھا تو میرا فون بجا اور اسی پارٹی کا فون تھا جس کا سودا تھا تو اس نے کہا کہ میری طرف سے اوکے ہے اب وہ سودا اوکے کر دو تو کہا کہ میں کئی ماہ سے آزمائش میں تھا الحمدللہ مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرا یہ مشکل کام آسان ہو گیا اسی طرح بہت سارے کامیں مدن انعامات کے رسالے جو فکرے مدینہ کرتے ہیں روزانہ الحمدللہ کئی ایسی بہاریں ہیں سرکار علیہ السلاۃ وسلام کی اس ٹائم بھائی کو زیارت دی مدنی قافلے میں سفر میں دیں زیارت بھی دی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم نے جو ارشاد فرماز کا کچھ مضمون یہ تھا رجب کا مہینہ تھا کہ جو اس ماہ میں مکمل مہینہ فکر مدینہ کرے گا انشاءاللہ زوجل میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا تو یہ آتا ہیں اور پھر جو اوراد وظائف ہم پڑھتے ہیں کئی وظائف ہیں اس میں سے چند ایک کی مدنی بہاریں میں آپ کو ارض کرتا ہوں ایک اندرون سن کے آشق رسول آشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ اندرون سن قافلے میں سفر میں تھا دورانے سفر ظاہر کافلوں میں یہ اوراد و وظائف بھی یاد کرائے جاتے ہیں اور بعض اس ٹائم میں یہاں بھی موجود ہے میرا ان کو مشورہ ہے کہ وہ شجر اتاریا جو ہے اس کو نکالیں اور اس میں جو وظائف ہیں یہ وظیفہ آپ اپنے حلقہ نگران ان کو ایک دفعہ سنا دیں درست کر لیں کب پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے یہ پڑھ کے آپ بکیا دنوں میں جو پریکٹس ہوگی انشاءاللہ شاء آپ کی عادت بن جائے گی تو چونکہ قافلوں میں وضائب پڑھنے کی ترکیب ہوتی ہے ایک وظیفہ ہے امیر علی سنت نے عطا فرمایا کہ آؤز بھی کلیمات خلق جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو صبح اور شام تین تین بار اس دعا کو پڑھ لیں انشاءاللہ شاء اللہ سانپ بچھو وغیرہ موزیہ سے پناہ میں رہے گا تو تمام شرح کا اجتماعی شرح کافلا اجتماعی طور پر یہ دعا پڑتے تھے بارش کے دن تھے قیامبی مسجد میں تھا قریبی کھیت بھی تھے ایک اسلام میں فیضان سنت سے درس دے رہے فارغ ہوئے تو دیکھا ان کے نیچے خوفناک بچھو نہ جانے کب سے بیٹھا تھا مگر چونکہ وہ شجر قاذریہ تاریا سے مذکورہ دعا پڑ چکے تھے اس لیے الحمدللہ اس بچھو کو ڈنک مارنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی اور وہ اللہجل کے فضل و کرم سے اس بڑی مصیبت سے محفوظ رہے ایک اسلام میں نے تو بڑا پیارا اپنا واقعہ پیش کیا کہ ان کی عادت تھی کہ وہ امیر سنت کا ایک وظیفہ ہے بسم اللہ ہی دینی بسم اللہ ہی نفسی و ولدی و اہلی و مالی جو شخص صبح و شام تین تین مرتبہ اس کو پڑھ لے تو پڑھنے والے کا دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہیں یہ صبح و شام پڑھنا ہوتا ہے وہ اسلام بھائی اس کو پڑھا کرتے تھے وہ کرتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آفس میں تھا لوگ بھی موجود تھے اچانک آفس میں ڈاکو آ گئے اصلا نکال کر لوٹنا شروع کر دیا میرے اندر کی جیب میں نوے ہزار روپے موجود تھے اور چند نوٹ آگے رکھے تھے مگر میں الحمدللہ مطمئن تھا کہ پیر صاحب کی عطا کردہ شجرے کی دعائیں پڑھی ہوئی ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا اتنے میں ایک ڈاکو میرے قریب آیا اور میرے جیب کی تلاشی لی پچاس روپے کے قریب تو نکال لیے اس نے تو میں سوچنے لگا دیکھو یار کیسی برکت ہے نبے ہزار روپے بچ گئے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار دعا پڑی تو بچنے تو پچاس بھی چاہیے تھے یہ کی پچاس کیوں گئے جب نبے ہزار بچ گئے تو پچاس بھی بچنے چاہیے تھے بہرحال ابھی سوچ میں تھا کہ وہ ڈاکو جو ہے وہ واپسی جب جانے لگے تو وہی ڈاکو میرے قریب سے گزرا اور میرے اوپر وہ پچاس کا نوٹ پھینکتے ہوئے گیا کہ لو مولانا کیا یاد کرو گے وہ پچاس روپئے مجھے دے گیا ہے تو بہرحال ایسے بہت ساری برکتیں ایسے بہت سارے وظائف الحمدللہ شجرے میں موجود ہیں اور اس کو پڑھنے کا شوق مزید بیدار کرنا ہو آداب مرشد کامل یہ کتاب موجود ہے اس کو لیجئے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے میٹھے میٹھے اسلامیہ اذان ہو رہی ہے آزان کا جواب دی کہ آزان کا جواب دینے والے کو ہر کلمے کے بدلے دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں جو موزن صاحب کہے وہی دہرا آپ کی اذان کا جواب ہو جائے گا